وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا شحر مبين أرزو بك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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدَعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَعْيَ عَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ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 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأبوالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم زروبكم ويدخلكم جنات دين تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عزم ذلك الفوز العظيم. میرو میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں آداب علیم سے مخلصی دے وہ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جام سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ تمہارے پڑے گا اور تم کو با بھائی جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشتہائے جاگیدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا یہ بڑی کامیابی ہے وَإِخْوَاتُكُمُ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ الله الْقَوَمُ قريب مِنْهُمْ وَأَطْهَرُ يا إِلَى الذين وَلَا يَحْمِلُونَ ظُلْمًا وَلَا غِشًّا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ ہماری اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہونی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 سورة الجمعة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأم الجين وسولا منهم يتلو عليه باته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة جو چیز آسمان اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تصویر کرتی ہیں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 یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے لوگوں کے سر پر تو پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیر کو نہ بڑی بڑی کی کی تقسیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا <تصفح> اگر تم کو یہ دعوی ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو اور یہ ان اعمال کے سبب میں بھی بھی اس کی نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم تم اس کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا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 المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن النبي لنكاذبون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 سیاح کی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی نہیں ہیں مجبور ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھے کہ ان پر بلا آئی یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بے خوف نہ رہنا خدا ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہتے پھرتے ہیں وَإِذَا قُلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ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 هم الذين يقولون لا تنفقوا ولا منع عند رسول الله حتى ينفظوا ولله غزائر الصماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن وضعوا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل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 زرلین لوگوں کے وہاں سے نکال باہر کریں گے حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی لیکن مناسب نہیں جانتے عن ذکر ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فعنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل إذا جاء أدلها واللہ ما مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے بیس تر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پرورزگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ ہے تو خدا اس کو ہر جس مہنت نہیں دیتا اس, کرتے ہوں خدا اس سے خبردار ہے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 خدا اس کو دیکھتا ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو مگنی بر حکمت پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور, بھی اور زمین میں آگاہ ہے اور خدا دل کے سے واقف ہے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 اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک امن کرے وہریں وہ اس اس کر بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور, اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزک ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے. مَا فَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهِدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَطِ اللَّهَ وَعَطِ الْأَسُول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّ مَا عَلَى الرَّسُولِ مِنْ حُبْلٍ مُبِينٌ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ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 أيها الذين آمنوا إن من أزبادكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله رفور رحيم إنما رعدكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ممنون تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بال تمہارے ہیں. ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کر دو اور مہربان ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اضر ہے <تصفيق> ببئی الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ حکیم سو جہاں تک ہو سکے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرم بدار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا كلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن مأخف العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.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 فإذا أبلغنا عجلهن فأمسكوهن بمحر أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذري عجل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعز به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه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 تم فرو رہا ایم عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو اور اگر حمل سے ہو تو بچہ جننے تک ان کا حق دیتے رہو پھر اگر وہ ہمارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم ضد اور نا کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی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 وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے معافی خرچ کرے خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اور خدا عن قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا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 اور ان پر ایسا عذاب حاضر کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اے ارواب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے <تصفح> اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی بازالف آیتے پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور آمد رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو با بھائی بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ابد الآباد ان میں رہیں گے خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے اللہ اللذی خلق سبا سماوات ومن الارض مثلہن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 سورة التحريم مدنيه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لمت حرم ما احل الله لك متاقي مرضا تزواج والله غفور رحيم ان فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ايها نبي جو چیز خدا نے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے وزاحت <تصفح> <تصفح> آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب بنت کے کے ہاں جا کر دور پیا کرتے تھے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آ حضور تشریف لائیں وہ ان سے کہیں کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے چنانچہ آپ جب حفصہ کے پاس آئے تو اس نے کہہ دیا آپ نے فرمایا کہ میں نے پھر شہد پیا ہے اگر اس سے بدبو آ سکتی ہے تو آئندہ نہیں پیا کروں گا اور اس پر آپ نے قسم کھا اللہ تعالیٰ نے قسم توڑنے کا حکم دیا آپ نے اس کا کفارہ دے دیے وہی حدیث فلم کو نالی ملخبی اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو اکشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے وزاحر فلم ابی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لوڈی ماریہ قدیہ کے ساتھ بڑا پیار رکھتے تھے عمر ممنین ہرسہ نے ایک موقع پر زور دیا کہ اس سے آپ تعلق نہ رکھیں آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا اور تاکید کر دی کہ کسی اور کو نہ بتانا اس نے حضرت عائشہ کو بتا دیا اللہ نے آپ کو جتلا دیا آپ نے کفوارہ دے کر ماریہ سے تعلق قائم فرما لیا إلى الله فقد اشغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير عسى ربه إن تلقكم اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل قج ہو گئے ہیں اور اگر پیغمبر کی ادا پر باہم کی کرو گی تو خدا اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستار ہیں اور ان کے علاوہ طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے مسلمان صاحب ایمان فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں بن شوہر اور کمواریاں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُمْ نَارًا وَخُرُّهُ الْنَّاسُ وَالْحِجَاوَةُ عَلَيْهَا مَنَائِكَةٌ غِنَاؤٌ شِدَادٌ لَا يَعَصُّونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا اِنَّمَا مَا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و یال کو آپ سے جہاں جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خوب اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو, جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں کافروں آج بہانے وت بناؤ جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا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 اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے انتظار کریں گے کہ اے ہمارا نور ہمارے میں یہ پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک خدا ہر چیز پر قابل ہے یا فَمَا وَعَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَغَضِبَ اللَّهُ مَتَاعًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا بُيُوتًا ظَالِمِينَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا الصَّالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مع اے اعتمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے خدا نے کافروں کے لیے اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے دو ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزک میں داخل ہو جاؤ وضاحت ان کی خیانت سے مراد دین کے بارے میں خیانت ہے کیونکہ امت کا اتفاق ہے کہ کسی پر بد کردار نہیں تھی نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ دیوانہ ہیں اور روح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو مہمانوں کی آمد کی خبر دے دیتی تھی إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعبله ونجني من القانتين ومريم ابنة عمرال التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے بہشت میں اپنے پاٹ بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال بد سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی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 ولقد زينا السماء الدنيا بمصاريح وجعلناها رجوما للشياطين وعلى لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أوقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تريز من الغيظ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 جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے تو دوزخ کے داروگا ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا <تصفح>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 اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو میں نہ ہوتے بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو so لیے رحمت خدا سے دوری ہے <سلام> اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخش خالی عجیب ہے اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ دل کے بےد تک سے واقف ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رحقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرسلوا الأرض فإذا هي تمور أم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 کہ تم پر کنکر بھری ہب چھوڑ دے سو تم انیب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور جو لوگ ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی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 قل هو وجعل السمع ما قل هو الارض بلا جو شخص چلتا ہوا منہ کی بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا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 فَلَمَّا الَّذِينَ كفروا الَّذِي بِهِ <تَدَّعُود> اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ واحد کب پوری ہوگی کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا سو so جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا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 والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك العلاق لقن عظيم فستبصر ويمصرون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار دگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لیے بے انتہا ادر ہے اور تمہارے اخلاق تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں <سطح> وَلَهَا تَصْغُرُ كُلُّ حَلَّابٍ مَّهِينٍ أَمْ بَاسِمٍ اشْتَاهَ إِنَّ بَنِينَ مَنَّعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ غُطِلَ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِينَ أَهْ كَانَ غَامِلٌ وَبَنِينَ اتنا کوالاسا سرسم تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائے اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ जाना जो جو بہت کسمے کھانے والا زرع اوقات ہے تانام اشارتیں کرنے والا چگلیاں لیے پھرنے والا مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھا ہوا بدکار ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے اِنَّا بَلَوْنَا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 فل پلا عَلْ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے کے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گوا کھیتی پر قادر ہیں جب باپ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہیں فأقبل بعضنا بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا صاضين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باتیں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 پرہیزگاروں کے لیے ان کی پروردگار کی ہاں نعمت کے باغ ہیں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 امر شو کا شوک اہم ایم الى السجود فلا يستطيعون اب ابصارهم ترحقهم دل وقد كانوا لو الى السجود وهم ہوم کیا اس قول میں ان اور بھی شریک ہیں اگر یہ سچے تو اپنے شریکوں کو ان پر جلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے تو مجھ کو اس کلام کی جھٹ لانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور نہ میری تدبیر کبھی ہے کیا تم ان سے کچھ ادر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں لولا أن تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مزنون فاجتباه ربه وجعل من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزدقونك بيبصارهم لما سمعوا الزكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا زكر للعالمين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 اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے